علیکم خمس سنین محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريدا ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريده ان الله كان عليما حكيما ترجمه كنوز الايمان اور حرام ہیں شوہردار عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں یہ اللہ کا نوشتا ہے تم پر اور ان کے سوا جو رہیں تم پر حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے ایوز تلاش کرو قید لاتے نہ پانی گراتے جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے مہر انہیں دے دو اور قرار داد کے بعد اگر تمہارے آپس میں رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے آپ نے چوتھے سپارے آخر میں حرام عورتوں سے متعلق تفصیل سے آیات کل سمات فرمائی تھی اس سے متصل یہ آیت مقدسہ بھی ہے اور اس میں بھی وہی مضمون ہے تو درس یہ دیا گیا کہ اے مسلمانوں تم پر وہ عورتیں حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں یا نکاح کی عزت میں کیونکہ ایک مرد چار عورتیں رکھ سکتا ہے مگر ایک عورت بیک وقت چند خامند نہیں رکھ سکتی وہ حلال ہیں یہ مذکورہ عورتوں کی حرمت اللہ کا نوشتہ ہے جس پر عمل کرنا تم پر لازم اس میں تبدیلی کبھی نہ ہوگی ان عورتوں کے علاوہ باقی عورتیں تو مہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے مہر کے عوض نکاح کرو اس میں یہ خیال رکھنا کہ پاک دامن دے دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے جیسے راضی ہو جائیں اللہ تعالی بڑی حکمت والا ہے اس نے جو حکم نافذ فرمایا ہے اس میں سدہ حکمتیں ہیں لہذا اس کے احکام پر بلا چون چرا عمل کرو یاد رکھیے کہ کافروں کا نکاح اختلاف دارین کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے کہ مرد تو دار الحرم میں رہے اور عورت گرفتار ہو کر دارالاسلام میں آ جائے تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور اس ان آیات میں مذکورہ عورتوں کی حرمت قطعی یقینی ہے اس کا انکار کرنے والا کافر جیسا کہ کتاب اللہ سے معلوم ہوا لہٰذا جو شخص ان عورتوں میں سے کسی کو حلال جانے وہ کافر ہوگا تمام چیزوں میں اصلی حالت حلال ہونا ہے حرمت کسی وجہ سے آتی ہے جس کے لیے دلیل درکار ہے یہاں اللہ تعالی نے حرام عورتوں کا ذکر تو فرمایا حلال کا ذکر نہ کیا بلکہ ان کے لیے فرمایا کہ ان کے سوا باقی تمام عورتیں حلال ہیں اگر حلال ہونے کے لیے بھی دلیل خاص کی ضرورت ہوا کرتی تو قران کریم حلال کا ذکر بھی فرما دیتا سنا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے ان تجتالبو کا با ارا ما تن حون عنهُ نكفر عنكم سيئاتكم ونذخل ونذخلكم مدخلا مدخلا اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے ریاست نمبر اکتیس ہے سورہ کی کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم اللہ تبارک و وطالہ جللہ جلال نے ارشاد فرمایا درس یہ دیا گیا کہ اے مسلمانوں جس کام سے تم کو منع کیا جائے وہ گناہ ہے خواہ رب منع کرے یا یعنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے وہ صادر ہو جائیں تو ان پر قائم نہ رہو بلکہ توبہ کر لو یا اس طرح کے ان کا کفارہ ادا کرو تو اللہ تو تمہارے چھوٹے گناہ فرما دے گا یا اس طرح کے جو گنا تم کر چکے ہو انہیں بخش دے گا یا اس طرح کے تم کو ان سے بچنے کی توفیق دے گا صرف گنا بخشنے پر ہی بس نہیں بلکہ تم کو اعلیٰ مقام یعنی جنت میں داخل بھی فرمائے گا یا تو مرتے ہی یا بعد قیامت اور جنت کے ایسے مقام میں جگہ دے گا جو تمہارے و خیال سے ورا ہو یاد رکھیے کہ جسم کو ناپاک کرنے والی سدہ چیزیں ہیں نیز ناپاک جسم کی پاکی کے بہت ذریعے ہیں ایسے ہی دل کو ناپاک کرنے والی بھی سدہ چیزیں ہیں کفرو شرک بغض و اناد حسد و غصہ وغیرہ پھر ناپاک دل کو پاک کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں توبہ نیک امال مقبول کی نگاہ کرم تو کبیرہ گناہوں سے پرہیز ان تمام پافیوں کا ذکر قرآن میں ہے یہاں آخری تہارت یعنی گناہ کبیرہ سے بچنے کا ذکر ہے مرنے کے بعد شفاعت اور رحمت رب تبارک کا وطالعہ پاک کرے گی انشاءاللہ اللہ شریعت میں مرنے کے بعد شفاعت اور رحمت خدا پا کرے گی انشاءاللہ اللہ یاد رکھیے شریعت میں گناہ وہ ہے جس کو اللہ تعالی یا رسول کریم علیہ السلام جس چیز سے منع فرما دیں تو ظاہر ہے جو بندہ وہ کام کرے گا وہ گناہ کرے گا گناہ گار ہوگا حرمت کے لیے نہیں ضروری ہے اور حلال یاد رکھیے کہ اس آیت میں مات ہونا جو فرمایا گیا اس سے یہ بات معلوم چلی کتاب و سنت میں جس کی ممانعت نہ آئی ہو وہ حلال ہے جائز ہے مگر فی زمانہ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ جو کام اگلے تین زمانوں میں نہ ہوا ہو وہ حرام ہے یہ لوگ اباحت اور اس احباب کے لیے قطعی دلیل مانگتے ہیں اور چیز کو بلا دلیل حرام کہہ دیتے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث, میں حدیث اور حدیث کے بھی خلاف ہے اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اے محبوب فرما دو کہ میں اپنی بہی میں ان مذکورہ جانوروں کے سوا اور جانوروں کو حرام نہیں پاتا ہوں معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرمت کی دلیل نہ ملنا اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا جس سے خاموشی رہی اس کی معافی ہے اور چیزوں میں اصلی حالت یاد رکھیے حلال ہونا ہے حرمت ایک عارضی چیز ہے جو ممانعت سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ جن سے منع کیا جاتا ہے ان سے بچو تو گناہ کبیرہ بہت ہیں مگر ان کے اسباب تین ہیں ایک اتباع ہوا کہ اس سے شبہات شہوات لذات ترک اذف محسنات وغیرہ گنا دریا کاری وغیرہ جیسے گناہ پیدا ہوتے ہیں بعض مشائق فرماتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا گناہ ہمارا اپنا ہونا ہے جو اپنے ہونے سے آزاد ہو گئے اس کے ساتھ سارے گناہ بخش جائیں گے دریائے معرفت میں علم نہ آؤ بلکہ فنا و محب لے کر آؤ زندہ دریا میں غوطے کھاتا ہے مردہ کو دریا کا پانی سر پر اٹھا آتا ہے اب پڑو یہ آیت کریمہ کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے الرجال قوامون علن نسائی بما فضل الله بعدهم علا بعد و بما انفقو من امضالہ فالصالحات قانتات حافظات لن صاحبی بما حفظ الله واللات تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المداج يضربوهن فان اطعنكم فلا تظهوا عليهن سبيلا ان الله كان علييا كبيرا ترجمہ کنزل ایمان مرض افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے تو نیک وقت ادب والیاں ہیں ساون کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ ان سے الگ سوو اور انہیں مارو پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی نہ کرو بے شک اللہ بڑا بلند ہے شانی نزول اس آیت پاک یہ ہے کہ حضرت ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے نقیب نقیب تھے ایک بار ان کی بیوی حبیبہ بنتے زید ابن زہیر نے کچھ ان کی نافرمانی کی انہوں نے ناراض ہو کر ایک تماچا مار دیا حبیبہ کے والد زید ابن ظہیر اپنی ان بیٹی کو لے کر بار رسالت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ میں نے اپنی پیاری بچی سانڈ کے نکاح میں دی ان حضور نے, نے واپس بلا کر رائت سنائی اور فرمایا کہ بیوی بی خامن سے تھپڑ وغیرہ کا کساس نہیں لے سکتی یہ بھی فرمایا کہ ہم نے کچھ چاہا تھا رب نے کچھ اور چاہا اللہ کا چاہا ہمارے چاہے سے افضل ہے تو اللہ تعالی نے اس آیت پاک میں جو ہے وہ میاں بیوی کے ان مسئلوں کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے تو درس بہرحال بالکل واضح ہے یاد رکھیے اللہ نے پانچویں سپارے میں یہ فرمایا اب دیکھیے اللہ تعالی نے عورتوں کے کتنے مسائل بیان فرمائے ہیں یہاں پر ایک نقطے کی بات میں بتاتا چلوں پانچویں ستارے سے متعلق آپ درست واعد فرما رہے ہیں اس میں دیکھیے یہ بات کہ سورہ مردوں کی بارے میں بھی سب کچھ فرما دیا لیکن عورتوں کے احکامات اللہ تعالی نے کتنے نازل فرمائے سورہ نساء نساء نام کی ایک پوری صورت ہے قرآن کی بڑی صورتوں میں اس کا جو ہے وہ شمار جو ہے وہ ہوتا ہے تو بہرحال مرد یا خامنگ عورتوں یا بیویوں کے افسر مقرر کیے گئے ہیں بیویاں ان کی ماں تحت اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے مرد کو عورت پر بزرگی دی ہے <تصفح> <تصفح> کہ نبوت خلافت قضاء حدود میں گواہی جہاد وغیرہ مردوں کو ہی بخشے انہیں کامل عقل کامل دین بنایا عورتوں کی عقل ناقص رکھی دین بھی کے مالی معاملات میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی عورتیں بحالت حیض الفاظ نماز تلاوت قرآن روزے وغیرہ سے محروم مرد یہ کام ہمیشہ کرتے رہیں دوسرے یہ کہ مردوں نے عورتوں پر مال خرچ کیے ہیں کہ عورت کا مہر خرچہ کفن دفن خامن کے ذمے ہے مرد کا مہر خرچہ عورت کے ذمے نہیں فائدہ ہے کہ خرچ, دینے والا خرچ لینے والے کا حاکم ہوتا ہے پس نیک کار نیک بخت بیویاں اپنے رب کی موتی ہوتی ہیں خاون کی پسے پشت حفاظت کرتی ہیں کہ اپنی عصمت خاون کا مال اولاد وغیرہ ضائع نہیں کرتی کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر طرح ان کی حفاظت فرمائی ان پر پردہ فرض فرما کر ان کی عزت و عصمت محفوظ کر دی خاون کے ذمے ان کا خرچہ وغیرہ مقرر فرما کر انہیں در بدر پھرنے سے بچا لیا کہ کمائے مرم سلام پیار محبت وغیرہ چھوڑ دو اس پر بھی باز نہ آئے تو انہیں اصلاح کی غرض سے معمولی مار مارو مگر اطاعت کر لینے پر ان پر سختی کے لیے بہانے نہ تلاش کرو بلکہ محبت و پیار سے برتاوے کرو یہ جان لو کہ تم عورتوں کے حاکم ہو اللہ تمہارا حاکم تم پر قابو رکھنے والا ہے جب وہ تمہاری خطائیں بخشتا ہے تو تم بھی اپنے ماتحتوں کے جرم بخشو یاد رکھیے کہ قصبی نعمت سے عطائی نعمت بہت افضل ہے کنویں نہر دریا کے پانی سے بارش کا پانی بہت مفید چراغ و بجلی سے سورج اعلیٰ ہے فرشتے ساجد بنے ہم ہزار سال عبادت کر کے اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو ایک نظر حضور کو دیکھ کر فوت ہو گئے ہاں ہا. شیطان عطائی و قصبی فضیلت کا فرق نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوا وہ یہ کہتا رہا کہ میں ان سے افضل ہوں لاکھوں سال کا عابد ہوں تو بہرحال قصبی اور عطائی یہ معاملات ہیں تو خاوند حاکم ہے بیوی بی اس کی ماں تحت خامد گھر کا بادشاہ ہے بیوی بی گھر کی وزیر بلکہ بعض جگہ تو وزیر خزانہ ہوتی ہے وہ شاید اکثر جگہ ایسا ہو بہرحال یہ میں نے عذرائے مذاق کر دیا ہے یاد رکھیے جو عورت و مرد کو برابر کہے یا عورت کو مرد سے افضل مانے وہ قدرت کا مقابلہ کرتا ہے آج یورپین اقوام نے عورت و مرد میں برابری کی ہے مگر انہیں جو مصیبتیں بھگتنا پڑ رہی ہیں اسے خود ہی جانتے ہیں کے سال میں لاکھوں طلاقیں ہوتی ہیں بات بات پر طلاق گھر صحیح ہی معنی میں آباد نہیں ملک میں دو برابر کے حاکم نہیں چاہیے آسمان پر سورج ایک درخت کی جڑ ایک انسان کا دل ایک تو چاہیے کہ گھر کا میں بھی ایک, ایک ہو بی بی کی مار کا قصاص نہیں بیوی بی بدلے میں اسے سزا نہیں دے سکتی اگر بڑا غلطی سے بھی چھوٹے کو سزا دے دے تب بھی چھوٹا بدلہ نہیں لے سکتا لیکن حضرت موس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے درجے میں بڑے تھے آپ نے غلطی سے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر اپنی طرف پھینچا بعد میں اپنی غلطی کا اقرار کیا مگر بدلہ نہ دلوایا گیا تو بہرحال شوہروں کو چاہیے کہ وہ عورتوں پر ظلم نہ کرے یاد رکھیے کہ یہ آیت کریمہ تدبیر منزل کی جامع آیت ہے اس پر عمل کرنے سے ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں افسوس کہ قرآن کی تعلیم ہوتے ہوئے مسلمان خار ہیں کہ جب قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر تو پانچویں سپارے میں بھی بہت اہم موضوعات ہیں سورہ نساء بڑی اہمیت کی حامل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ جلالہ ارشاد فرما رہا ہے یہ بھی بہت مشہور و معروف آیت ہے یا ایوہ الذین آمانو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارفر اوجاء احراد منکم من الغائط اولا مستم النساء فلم تجدو ما انفت یممو فیتمممو سعیدا طیبا فمسحو بوجوہکم و ایدیہم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 تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسا کرو بے شک اللہ مواف فرمانے والا بخشنے والا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں متیمم سے متعلق بھی مسئلہ فرما دیا بیان نشے کی حالت اس لیے یہ بات ارشاد فرما دی گئی رکھیے کہ اس آیت میں تو یہ فرمایا گیا کہ مومن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا تو کیا نماز کے قریب بھی نہ ہو جب تک کہ نشا اتر جا اور تم ہوش میں اپنے منہ سے نکل وغیرہ سمجھ کہ ہم کیا کیا کہہ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اور اگر تم ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس میں پانی کا استعمال مضر ہو نقصان دے ہو یا تمہارے تجربے سے یا طبیب حاضر کے سے یا بستی سے بار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 جو تیمم سے پڑی جائے کیوں قبول نہ فرمائے گا بے شک ضرور قبول کرے گا یاد رکھیے قرآن نے بھی تیمم کے لیے دو شرط بیان فرمائی ہیں بیماری اور پانی نہ پانا کنہیں پانی پر قدرت نہ حاصل ہونا مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ نماز عید جاتے رہنے کے اندیشے پر تیمم جائز ہے اگر پانی موجود ہو یوں ہی سونے کے لیے بھی تیمم کرنے میں باوضو سونے کا ثواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ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 اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان اٹھایا یہ آیت نمبر اڑتالیس ہے سورہ نساء کی پانچواں سپارہ ہے ابن منظر نے حضرت ابھی مجلد سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت قل یا عباد اصرف اللہ ان فس رحمت اللہ جو ہے نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام نے ممبر پر قیام فائی تب یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ فرما دیا گیا بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے یعنی شرک اور کفر کو اللہ نہیں بخشتا اس کے نیچے جو کچھ بھی ہے اللہ چاہے تو موافر فرما دے کتنا پاکیزہ سوال ہے اور اس آیت کریمہ کا مطلب یہ کہ ہیں میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ تمہارے سارے گنا بخش دے گا فائل سمجھا کہ مشرق اور کافر بھی اپنی جان پر زیادتی کرتے ہیں وہ بھی قابل بخشش ہونے چاہیں تو اس, کا اس آیت نے نازل ہو کر بتا دیا کہ وہاں عبادی سے مراد رسول اللہ کے بندے و غلام یعنی مومنین اس شاق ہیں اللہ کے بندے تو سب ہیں مگر بخشش یہ قابل وہ ہیں جو جناب مصطفیٰ کا غلام ہو خدا کے بندوں تو ہیں کروڑوں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں کی بارگاہ میں گستاخی و بے ادبی کرنا ایک ناقابل معافی گنا ہے کیونکہ یہ کفر و شرک میں داخل ہے اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ کفر نہیں بخشتا پیادہ جو شخص بغیر ایمان لائے کفر پر مہاراج مر جائے وہ عبد آباد تک دوزخ میں رہے گا وہاں سے اس کے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی بے ادب کافر ہے رب کو ایک ہی مانے وہ کافی ہے مشرق ہے اور تو عید کا دعویٰ کرے دیکھو یہاں بے ادب و گستاف یہود کو مشرق کہا گیا اور ان کے عمل کو شر قرار دیا گیا اگر یہاں شرک سے مراد کفر نہ ہو تو لازم آئے گا کہ سارے کافر قابل بخش ہوں صرف مشرق ہی نہ بخشا جائے حالانکہ یہ غلط ہے ان بد نصیبوں کے ہاں توہین رسول توحید کا رکن آلہ ہے اللہ انہیں سمجھ دے جو کفر پر مر جائے اس کی بخش ناممکن ہے اسی لیے کسی کافر کو مرحوم یا الرحمٰ نہیں کہہ سکتے غالی کا خیرم و احسن و اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت کرنے والے ہیں پھر اگر تم نے کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کی حضور رجوع کرو اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اس کا انجام سب سے اچھا تو اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور اپنی اطاعت کا جو ہے وہ درس دیا ہے بعض لوگ صرف قرآن کی اطاعت کے قائل ہیں حدیث کے انکاری جیسے چکڑالوی پرویزی اور بعض لوگ صرف قرآن حدیث کی اطاعت کے قائل ہیں اجماع کے انکاری جیسے تفدیلی روافذ وغیرہ تو یاد رکھیے کہ بعض قرآن و حدیث و اجماع کے قائر ہیں مگر قیاس شرعی کے منکر جیسے اہل ظواہر عصاط کریمہ میں ان تینوں جماعتوں کو فہمائش فرمائی گئی اور قرآن حدیث اجماع امت قیاس شرعی سب کو اصول اسلام قرار دیا گیا چنانچہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تمہیں تاکیدی حکم دیا جاتا ہے کہ تم ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرو اور اس طرح اس کے رسول کی پیروی کرو یہ دونوں اطاعتیں تمہارے لیے اہم ترین فریضہ ہیں اور, انہیں اور ان کی پیروی بھی کرو جو تم مسلمانوں میں سے حکم والے علماء مجتحدین ہیں یا حکومت والے سلاطین عادلین ہیں تو اے صحابہ اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو آپس میں نہ لڑو بلکہ تمارگاہ میں پیش کر دو اس طرح کی حضور علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے فیصلہ کرا لو یا اے علماء مجتحدین یا اے مسلمانوں اگر تمہارا کسی مسئلے یا کسی اور چیز میں اختلاف ہو اور وہ مسئلہ کتاب و سنت میں نہ ملے تو تم علام یعنی علمائے امت کے اجماع کی اطاعت کرو کہ جن پر تمام علماء امت متفق ہو گئے ہوں اس کی پیروی کرو اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے کہ نہ اس سے متعلق حکم قرآن تم تلاش کر سکو نہ حکم رسول نہ جمع امت بلکہ اس مسئلے میں تنازع اختلاف ہی ہو تو تم اسے اللہ رسول کے فرمان کی طرف رد کرو اور اس طرح کے منصوص حکم پر اس کو قیاس کرو یا اپنے آپ یا علماء مجتہدین کے قیاس پر عمل کرو اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان چاروں چیزوں پر ضرور عمل کرو یہ عمل تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے کہ اس سے تمہارا شیرازہ بندہ رہے گا تمہیں شرعی احکام معلوم کرنے میں دشواری نہ ہوگی اور اس کا انجام بھی اچھا ہے تم اس کی برکت سے بہکو گے نہیں بٹکو گے نہیں شیطان کا, شیطان کا تم پر داو نہیں چلے گا جب نماز کے لیے ایک امام اختیار کرتے ہو ملک کے لیے ایک بادشاہ بناتے ہو قوم کا ایک سردار ہوتا ہے گھر میں ایک آقا ہوتا ہے فوج میں ایک جرنل ہوتا ہے ریل میں ایک انجن ہوتا ہے جسم میں ایک دل ہوتا ہے تو چاہیے کہ تمہاری اجتماعی زندگی میں بھی ایک امام ہو جس کے تم پیروک رہو تو بہرحال بہت تفصیل ہے اس میں اور اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت مقدسہ بھی ہے جس میں کچھ مزید وضاحت جو ہے وہ فرما دی گئی اللہ تبارک و تعالی جل جلال فرما رہا ہے مئی اللہ رسول رفیقہ بالله علیما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 بلکہ جو مسلمان صحیح معنی میں اللہ رسول کی اطاعت کرے گا کہ اللہ کے فرائض پر کار بند ہوگا اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے گا اور رسول کی سنتوں کا متبعن ہوگا وہ کل کی اور جنت میں یا قبر و حشر و جنت میں نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضیٰ اور تمام مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم عنجمعین کے ساتھ ہوگا ساتھ رہے گا کہ اسے ہر وقت ان محبوبوں کے جمال کی زیارت ان کی ملاقات ان سے گفتگو میسر رہے گی اور یہ دین و دنیا میں بڑے اچھے نرم نفع پہنچانے والے کرم کے سب سے قریب ہیں کوئی کہہ دو سو امید دسے وہ کہاں تھی وہ کہاں تھی اللہ اکبر کبیرا یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت خدا اور رسول پر چار ہمراہیوں کا وعدہ فرمایا ہے نبیوں کی ہمراہی صدیقین کی شہیدوں کی اور صالحین کی نبی مراتب قدس کے اعلیٰ مرتبے میں ہیں جیسے کوئی شخص کسی کو ظاہر ظہور بہت قریب سے دیکھے دوسرے صدیقین یہ وہ لوگ جو مارفت میں حضرات انبیاء کے پیچھے پیچھے ہیں جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یہاں یہ دیکھنا مراد ہے چوتھے سال یہ وہ حضرات ہیں جنہیں ان تین جماعتوں کی کامل تقریب و پیروی سے مارفت میسر ہو جیسے کسی کو دوسرے کے آئینے میں دور سے کوئی چیز دکھائی جائے اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اگر تم بوقت عبادت یہ نہ سمجھ سکو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو تو یوں سمجھو کہ رب تم کو دیکھ رہا ہے قرض یہ کہ ماسا حضور پر ختم ہو چکی ہے لیکن ولایت ظاہر ہے کہ آمد جاری ہے سورج نکلنے سے چاند تارے چراغ وغیرہ بج جاتے ہیں مگر ذرے نہیں بجتے انہیں سورج چمکاتا ہی رہتا ہے تو یہ اس آیت پاک میں جو ہے وہ درج جو ہے وہ دیا گیا اور ایسی پاک جماعتوں میں اللہ تعالی ہمیں بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے رب پاک ارشاد فرما رہا ہے اینا ما تکون یدریکوم یدریکوم الموت ولو کنتم فی بُروجن مشیدا وان تصبهم حسنۃ حسنۃ یقولو ھاذیھی من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولو ھاذیھی من عند قل قل من اللہ فما القوم لا تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی اگرچہ مضبوط کل میں ہو اور انہیں کوئی بلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے ہے تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین یہودیوں کا ذکر کیا ہے کہ اے منافقین و یہود تم غازیان شہدائے عہد پر زبان ملامت کیوں دراز کرتے ہو اور کیوں کہتے اور رد ہے کوئی اس سے کسی تدبیر کسی ہیلے سے بچ نہیں سکتا تم جہاں کہیں رہو اپنے وقت پر تم کو موت ضرور پہنچے گی اگرچہ تم مضبوط کل یا آسمان کے برجوں میں پہنچ جاؤ زندگی کے لیے کتنی ہی حفاظت کے سامان بنا لو مگر مرو گے ضرور تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان منافقوں یہودیوں کا کفر و عناد اور آپ سے حسد و انکار یہاں تک بڑا ہوا ہے کہ جب انہیں کوئی دل خوش کن چیز میسر ہو جیسے ارزانی فراغی زیادتی پھل وغیرہ تو وہاں براہ راست میرا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ تو ہم کو رب کی طرف سے ملی حضور کی برکت وغیرہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ آپ کے قدم کی برکت سے زمین مدینہ جو ہے وہ جو پہلے دار الوبا تھی وہ طیبہ دار الشفا بن گئی یہاں کی آب و ہوا میں تبدیلی ہو گئی مگر یہ اس کے ممکن ہیں یہاں توحید کی آڑ لے کر کہتے ہیں کہ خدا نے ہم کو یہ نعمتیں دی لیکن جب ان پر کوئی آفت آئے مثلا وقت پر بارش نہ آئے یا پھل وغیرہ میں کمی ہو جائے یا گرانی آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی معذہ مامان تو جب سے مدینہ پاس میں تشریف لائے وہ کہتے ہیں یہاں کی خیر و برکت اڑ گئی یا اگر غزوہ بدر میں فتح ہو جائے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کے کرم سے ہوئی حضور کی برکت اس میں شامل نہیں اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچ جائے تو ہیں یہ حضور کی وجہ سے ہوئی نہ یہ ہم کو میدان احد میں لے جاتے ہیں نہ یہ نوبت آتی تو ان کی تردید میں فرمایا گیا کہ ہر خیر و شر راحت و رنج و گرانی و ارزانی فتح و شکست اللہ کا کی طرف سے ہے اس کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے اگرچہ اللہ کی نعمتوں میں اس کے مقبول بندوں کی برکت شامل ہوتی ہے اور اللہ کی بیجی مصیبتوں میں تم لوگوں کی غلطیوں نافرمانیوں کو دخل ہوتا ہے ان بیوقوفوں کو کیا ہو گیا کہ اتنی ظاہر بات نہیں سمجھتے بلکہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں جو صرف آواز سنتا ہے سمجھتا کچھ نہیں بلکہ ان سے بھی بد یہ تو اتنا بھی نہیں کرتے تو اللہ تبارک کا پتا اعلیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے چنانچہ ایک اور بہت مشہور آیت ہے اسی پانچویں بارے میں فرمایا گیا ما اساب من حسن فمین اللہ و ماسب کا ارسل ومن طام ارسل آج ایک مار حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاع کی اس نے رب کی اطاعت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی تو منافقین آپس میں بولے یہ تو شرک کی تعلیم ہے حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ تو آج جو وہابیوں کو حضور کی تعریف میں شرک نظر آتا ہے حضور پر شرک کے فتوے دیتے ہیں یہ بیماری آج کی نہیں بلکہ بڑی پرانی ہے یہ بیماری زمانہ نبوی میں منافقین کو بھی تھی جو وراثت کے طور پر ادھر وہابیوں دیوبندیوں کو منتقل ہوئی ہے ذکر روکے فضل کاٹے نقصان جو یہاں رہے پھر کہے ملوق کے ہوں امت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچائے آمین حضور علیہ السلام کی نعمت تو مدار ایمان ہے فلمہ تجیبہ کا دوسرا جد ہے محمد رسول اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعات قتل مؤمین خطعا فتحریر رقبت مؤمینت وضیت مسلمات, مسلمات الى مسلمت, مسلمت الى اہلہی اللہ ان یصدق فان كان من قوم عدو لکن وہو مؤمین فتحریر رقبت مؤمینہ وہ ان کا نام ان بئی و بین کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہ کر اور جو کسی مسلمان کو نادان کا قتل کرے تو اس پر ایک مسلمہ مملوک مسلمان آزاد کرنا ہے اور خون بہا کے مخدول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہیں تو صرف ایک مملوک مسلمان کا اون بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے یاد رکھیے اس آیت پاک میں قتل خطا کی تین صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں اور تینوں کے احکام تفصیل سے ارشاد فرمائے ایک یہ کہ مسلم قوم کا مسلم آدمی مسلمان کے ہاتھوں خطاں انمارا جائے دوسرے یہ کہ کفار حربی قوم کا مسلمان آدمی مسلمان کے ہاتھوں خطاں انمارا جائے تیسرے یہ کہ ضمنی یا مستامن کفار قوم کا کافر آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں خطاں انمارا جائے لہذا ارشاد ہوا کہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو عمدن قتل کرے مومن کے تو مانا ہے امان دینے والا امان دلانے والا جب اس کے نام میں امان ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نام تو اس کا مومن اور اس کا کام ہو قتل و غارت گری ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو خطا ان قتل کر دے کہ اس کے ہاتھوں کوئی ارادہ یا فعل کی خطا سے مارا جائے اس قتل خطا کا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمان قوم کا مسلمان آدمی فطاح مارا گیا تو وہ قاتل بطور کفارہ ایک مومن غلام یا لونڈی کو آزاد کرے تاکہ حق اللہ ضائع ہونے کا گنا معاف ہو جائے اور ساتھ ہی مقتول کے وارثوں کو خون بہا سو اونٹ اگر یہ نہ ملے تو ایک ہزار اشرفیاں دے جسے وہ وارثین آپس میں مقتول کی میراث کی طرح تقسیم کر لیں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 اس میں دیت نہیں کیونکہ دیت میت کے وارثوں کو ملتی ہے اس مقتول کا وارث کو تھا ہی نہیں کہ کفار مومن کے وارث نہیں ہوتے اور اگر مقتول کافر قوم کا کافر ہی مرد تھا مثلا ذمہ یا مستامن تھا جو مسلمان کے ہاتھوں خطا ان مارا گیا تو اس کی جزا یہ ہے کہ یہ قاتل بہت جلد اس کی دیت اس کے وارثوں کو ادا کرے جسے وہ آپس میں بطور میراث بانٹ لیں اور خلاف معاہدہ حرکت صادر ہو جانے کی وجہ سے کفارے کے طور پر ایک مومن غلام یا لونڈیا آزاد کریں ہاں اگر اسے غلام نہ ملے پھر قتل کی تفصیل اس سے متعلق مسائل بہت زیادہ ہیں یہاں پر یہی چند باتیں ہیں جو میں نے بیان کرنا ضروری سمجھا اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ اپنے پاک کلام میں پانچن نساء قل اللہ یفتیکم فی انہ وما یطلع علیکم فی الکتابی فی ادام النساء اللہ تلاتونہنہ ما کتب لہنہ وترغبون ان تنفعوہنہ من وما من خیر اور تم سے عورتوں کے بارے پوچھتے ہیں تم فرما کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو اور تم جو بلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا فتویٰ ہے درس یہ دیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگ آپ سے بیوہ عورتوں یتیم بچیوں کے فتوہ... پوچھتے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں ان سے برتاؤ کیسے کرنا چاہیے فرما دو کہ اس کے متعلق رب براہ راست تم کو فتویٰ دے رہا ہے تاکہ تم کو اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ چلے اور اس کے متعلق جو آیات قرآن میں تلاوت کی جا رہی ہیں وہ تمام لوہے محفوظ میں محفوظ ہیں ناقابل نسخ ہیں یہ فتویٰ ان کے بچیوں کے متعلق ہے جن کو تم ان کا طے شدہ شرعی حق میراث وغیرہ نہیں دیتے ان کا حق کے میراث خود کھا جاتے ہو اور ان کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی منہ بھی دی فتوا دیتا ہے کہ یتیموں کے حق میں انصاف کرو ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کرو خیال رکھو کہ تم جیتے جی جو کچھ اور بلائی کر جاؤ گے اللہ اسے خوب جانتا ہے وہ تمہیں انس کی جزا ضرور, ضرور دے گا غرض یہ کہ ان کے حقوق پورے پورے دو اور حقوق واجبہ کے سوا اور بھی سلوک کرو تاکہ اجر و ثواب بہت پاؤ تو اللہ تبارک کا وطل ہُو نے یہ اپنا فتویٰ ارشاد فرمایا ہے اور سورہ نسا پانچویں سپارے سے متعلق بہت تفصیل ہے آخری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یا ولو بالقشتی انفسکم ابل والینی والدین اقرادی ان یقین غلط اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہے تمہارا اس میں اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتے داروں کا جس پر گواہی دو وہ ضنی ہو یا فقیر ہو بہرحال حال تم اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے تم خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو اور اگر تم پھر کر یا موں پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے تب یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ فیصلے اور گواہی میں امیر قریب کا فرق نہیں ہونا چاہیے حق پر گواہی کا فیصلہ ہونا ضروری ہے جو حق ہے وہی فیصلہ ہو جائے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں پانچویں سپارے سے متعلق اس درس کو بھی قبول فرمائے آمین, اللہم آمین, آمین وما علینا اللہ تک ہم چھٹے سپارے سے متعلق بھی خلاصہ عرض کر دیں گے انشاءاللہ ابھی ہم نماز عشاء اور تراضی کے لیے جائیں گے ان شاء اللہ نماز کے بعد پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی روم میں ابھی اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرف یہ تبارو تبارو ہے مدینہ مدینہ مدینہ یہ جو لینا چاہتے جلدی بھی بیٹھ جائے پہلے بیٹھے بیٹھ کر یہ جلدی نہیں بیٹھا جو بیٹھ جائے گا اس کی تبرک انشاءاللہ جو گا اس کی جلدی نہیں بیٹھے پہلے بیٹھ جائیں جلدی نہیں بیٹھیا نیچو اور پیارے اسلام بھائیوں آپ نے ابھی دیکھا کہ کھانے کے بعد امیر ہے لے سنت داموں برکات سے تبرو پانے کے لیے کس طرح اسلام بھائی دیوانہ وار مچل رہے تھے اولیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں برکت ہوا کرتی ہے اور اس کا درس ہمیں صحابہ کرام علی مردوان سے لے کر آج تک اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہر دور میں نظر آتا ہے صحابہ کرام علی مردوان پیارے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب سرکار علیہ سلاۃ وسلام وزو فرماتے تو آپ کا وضو کا پانی دھون صحابہ کرام علی مردوان دیوانہ وار حاصل کیا کرتے تھے اپنے جسم پر ملا کرتے تھے سیاح سطح کی کئی روایات کے اندر اس طرح کے مضامین موجود ہیں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نئے مبارک ترشواتے تو بھی صحابہ کرام علی مرزوان سرکار علیہ سلاط وسلام کے نئے مبارک لینے کے لیے دیوانہ وار وہاں جمع ہوتے اور کوئی ایک بال مبارک بھی زمین پر نہ آنے دیتے ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی پیاری پیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موڑ مبارک ایک برتن میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو اس کو پانی میں ڈال کر پانی کو متبرک بنایا جاتا اور پھر اس بیمار کو پلایا جاتا تو الحمدللہ اس بیمار کو اور شہر سے کسی اور علاقے سے جب مدینے میں حاضر ہوتے تو وہاں پر موجود صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں بتاؤ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں کہاں نماز ادا کی ہے تو بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح پوچھتے اور جب انہیں بتایا جاتا کہ سرکار نے یہاں بھی نماز ادا فرمائی یہاں بھی نماز ادا فرمائی تو وہ صحابہ کرام اسی جگہ پر نماز ادا کیا کرتے تھے کہ یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں پر ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے تو ظاہر ہے کہ زمین تو بہت بہت وسیع و عریض ہے لیکن اس خاص ٹکڑے پر نماز پڑھنے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے حکمت ظاہر ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے سے برکت حاصل کرنا مقصود ہوتا تھا تو یوں اصلاف کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو اپنے شیوغ سے بزرگان دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے تبرک چاہا کرتے تھے تبرک کا مطلب برکت حاصل کرنا تو امیر لسنلہ داون برکاتہ ملالیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقبول بندے ہیں ہمارا حسن زن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے منصب پر فائز ہیں تو اسلامی بھائی جب بھی موقع ہوتا ہے امیر علیہ برکاتہ سندر داموں میں برکات اشیاسی روپ چاہتے ہیں مناظر میں آپ نے دیکھا ہوگا جس برتن میں امیر نے کھایا ہوتا ہے تو وہ करने کرنے کے لیے دیوان چوٹ پڑتے ہیں. پھر مدنی مدن اس کی ترکیب ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ رائے خدا اور میں سفر کی نیت کرے کوئی اس طرح کا عمل کرنے کی نیت کرے دار شریف کی نیت کرتا ہے کوئی امامی کے نیت کرتا ہے تو جو زیادہ اچھی اچھی نیتیں کرتا ہے تو اس کو بطور تحفہ وہ برتن پیش کر دیا جاتا ہے امیر علیہ سنت کے دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کے ذرات اسلام بھائیوں کو دیکھا ہے دیوانوار اس کو حاصل کرتے ہیں آپ کا بچا ہوا کھانا آپ کا بچا ہوا پانی الحمدللہ للہ کے طور پر حاصل کرتے ہیں پیتے ہیں اور اس طرح کے واقعات بھی سننے کو آئے ہیں کہ کسی نے امیر علیہ سنت کا تبر حاصل کیا اور کسی ایک جائز مراد دل میں رکھ کر اس کو استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس نیک مراد کو پورا فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نسبتوں کی بہار نصیب فرمایے سب کو محبت کی باتیں اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ وہ مومن کے جھوٹے میں بھی شفا عطا فرماتا ہے جو اکابر اولیاء ہیں انبیاء کرام کی تو بات ہی کچھ ہو رہے اکابر اولیاء اللہ تبارک و تعالی کے جو مقبول ایک اولیاء ہیں ان کا کیا کہنا روایتوں میں تو یہاں ایک جھوٹے کا کیا عالم ہوگا جب ایک ولی اللہ کا یہ مقام ہے تو نبی کا مرتبہ کیا ہوگا پھر نبی کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا کیا کہنا تو اللہ کرے ہمیں بھی ان نسبتوں کی بہار نصیب ہوں ان مسائل کو بھی ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں جب بھی اس طرح کا کوئی منظر دیکھا کریں تو دل میں وسوسہ نہیں آنا چاہیے رایات اور اولیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا ہے ہو سکے تو اس کا مطالعہ کریں جب آپ ان کتب کا ان اولیاء کرام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو ان شاء اللہ عز و جل آپ کو خبر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے تبرک کی کس قدر برکات ہوا کرتی ہیں یہاں ایک اور ہم مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی برتن میں پانی پیتا ہے تو عام طور پر لوگ تھوڑا سا پانی بچا دیتے ہیں ابول تو یہ بچانا نہیں چاہیے جب اتنا پانی پی لیا تو ایک آدھ گھونٹ تو یہ درست نہیں ہے شرانوی نہیں بلکہ کے مومن کے جوٹے میں تو شفاہ ہے تو اگر کسی مسلمان نے کوئی پانی پیا ہے کوئی مشروب ہے یا کھانا کھایا ہے اس میں سے کچھ بچا دیا ہے تو اب اس کو مومن کا جوتا مومن کا بچا ہوا سمجھ کر اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ کھا لینا چاہیے ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے گا تو میرے پیاروں الٹ اسلامی بھائیو یہ سب علم دین کی باتیں ہیں جتنا علم زیادہ ہوگا ان شاء اللہ زوجل وصوصوں سے بھی حفاظت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں میں برکت رکھی ہے جن کو رخ حاصل کرنے کا بھی ہمیں موقع ہٹائے گا تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے اگر آئیے ایک مرتبہ پھر آپ کو امیر ہے لسنت دامد برکات منالیا کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں سلو الحبیب لاہ کشا سو So much ego اب سے کسی سورج اب سبر ہو سرکار نہیں ہوتا Oh, thank you, Lord. تجھے